کریم جن ساتھیوں نے مرد درویش پڑھی ہے ان کو یہ جگہ یاد ہوگی کہ وہاں پر ایک جگہ لکھی ہے میں نے کہ علم حاصل کر لینا اس طرح ہوتا ہے علم حاصل کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی نے ٹماٹر ٹوم، خرید پیاز خرید گوشت خرید لیا گھی خرید لیا مسالہ خرید لیا سالن بنانے کا سارا سامان خرید کر اس اپنے پاس جمع کر لیے یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی لیکن یہ اس ترتیب سے کھانے کے اور ہزم کرنے کے قابل نہیں ہے کہ پیاز ٹماٹر کو اٹھا کر گوشت کو اٹھا کر منہ میں ڈالے اور مسالے کو اور چبا کر کھا لے اور اس کو ہزم کر لے تو نہ تو اس کا ذائقہ ہے کھانے کے قابل نہ تو کھانے کے قابل اس کا ذائقہ ہے اور نہ میدے میں جا کر ہزم کرنے کی اس کی حالت ہے کھانے کے لیے خوشائقہ دائی خوش بنے اور میدے کے لیے ہزم بنے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جی آیوشمان صاحب ایک خاص سے کر ہاں انصاب کا ایک خاص ترتیب سے گزار کر اس کو پکان پکا کر سالن بنانا ہوتا ہے ان چیزوں کو ایک خاص ترتیب سے پکا کر اس کا سالن بنانا ہوتا ہے جب وہ سالن بنتا ہے تو پھر اس میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے پھر زبان کو مزہ آتا ہے اس کو کھاتا ہے آدمی اور سالن کی ترتیب پر جو پکا ہوا ہوتا ہے وہ پھر میدے میں جا کر ہضم ہوتا ہے تو علم حاصل کرنے کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے آدمی نے سارے اجزاء جمع کر لیے لیکن جب تک یہ کسی کامل سے اپنی تربیت کرا کے اس چیز کو اپنے اندر داخل نہیں کرتا اور اس کی ترتیب درست نہیں کرتا تو اس وقت تک یہ جی علم اس کو فائدہ دے اور اس سے فائدے کی شکل میں پھیلے اور اس سے خرق خدا فائدہ اٹھائے وہ بات نہیں ہوتی ہے تو علم تو ہوتا ہے دار دارالعلوم محسل کیا ہوا لیکن شخصیت ہوتی ہے گاؤں والے حجرے والی رات اللہ چلا رات کاف صاحب بیٹھ ہوتا ہمارے اٹک والا آپ کا سر تو نہیں تھا اچھا اس وقت نہیں کہتے ہیں ایک اور نفاق ہیں بہت سخت ہوتے ہیں اور آگے کیسے آئے اس کا ترجمہ اللہ حض اللہ کیا ہے بارہلر کا ترجمہ پر صاحب نکال کرتے لکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں دھاتیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کا یہ حال ہوتا ہے کیوں کہ شخصیت ان کی وہی جاتی ہوتی ہے شخصیت ان کی وہی وہ جاتی ہوتی مجھے یاد ہم سکول میں پڑھتے تھے تو ہم جو قصبے کے بچے تھے تو چھوٹی عمر میں داخل ہوتے تھے ہمارے آس پاس جو یہ جو ہوتے تھے بانڈے ہوتے تھے تو وہاں کے ادھر بڑی عمر کے داخل کرتے تھے کہ ان کا بارش وغیرہ میں اور سردی میں اور دھوپ میں وہ دو میل تین میل سے آنا ہوتا تھا کسی بڑی عمر کے ہوتے تھے تو عمر سواد صاحب جو تھے میں سے بناتے تھے کیونکہ کی بڑی عمر میں ہوتے تھے تو دو ہمارے ہمارے گاؤں والے میرے وال کہتے تھے میرے رہنے والے میرے وال کا یہ حال ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے میرا کلاس ویلو تھا وہ میرے وال جب آتے صبح دودھ بھی ساتھ لاتے تھے بیچنے کے لیے اپنی بھینس وغیرہ کا تو بھینس کا دودھ لے کر آیا ہوا تھا بیچنے کے لیے تو یہ جو بنیان سفید نہیں ہوتی نیچے پہننے والی تو آج گیا بھی ہوتی ہیں وہ اس نے اپنے کمیز سے اوپر پہنی ہوئی تھی تو وہ گاؤں کا جو قصبے بازار کا آدمی تھا وہ ذرا سمجھدار تھا اور اس کو کہا کہ اوپر آپ نے پہنی ہوئی ہے کیا چیز پہنی ہوئی ہے ایسے ہی اس کو ذرا چھیڑنے کے لیے تو اس نے کہا گھر پر پڑی ہوئی تھی میں نے کہا کچھ تو سردی کو روک لے گی اس نے میں نے پہن لی تو بچارے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو نیچے پہنتے ہیں کہ اوپر پہنتے ہیں تو ان کو ذرا دو آج کو مانیٹر بنایا ہوا تھا سر صاحب نے کہ بڑی عمر کہتے ہیں کہ بچوں کو یہ کنٹرول کریں گے اس میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور لاٹھی لے کر تم بھی کھڑے ہو جاؤ میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس سرے سے مارنا شروع کرتے ہیں تم اس سرے سے مارتے ہوئے آؤ میں اس سرے سے مارتے ہوئے ہوں گے سب کو درمیان میں مل جائیں گے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گی اب ہم سارے رکے ہوئے بیٹھے ہیں کہ یار سر بڑے نہ بجے گا تو وجہ یہ تھی کہ بےچارے بکریاں چلاتے ہوئے گایاں چلاتے ہوئے ان کا اتنا سمجھ پر فین تھا کیا آپ نے ماتے دم درخواتے کے لیے ڈاٹھی بڑی کام کی چیز ہے بڑی کام آتی ہے اس کے استعمال سے لوگوں کو درست رکھا جاتا ہے صاحب نے میں گاؤں میں قصہ سنایا انہوں نے کہا کہ ایک مرد روز کا جھگڑا ہوا وہ جھگڑا جو سپاہی تک پہنچا انہوں نے ہاتھ ایک دوسرے کو ڈالا اس طرح بیٹا ان کا تھا اسے نے لیا اور دونوں کو زور سے درمیان ہے مارا ماں اور باپ دونوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے بازو ان کے ٹوٹ گئے ہڈیاں اور وہ بڑی انہوں نے فریاد کی شور مچایا کیسا یہ بیب ہے اور کیسا یہ استاد ہے اس نے ہماری ہڈیاں توڑ دی اور اس کو لے کر گئے تو وہ وہاں لے کے امام صاحب کے پاس لے گئے اور کہا کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا امرام صاحب کو بڑی ہے تو لڑکے کو بلا کر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا میں نے کیا کیا ہے میں جب ویسے چڑھاتا ہوں اور ویسے سینگ اڑا لیں ایک دوسرے سے کیوں جب مارتے ایک دوسرے کو نہ کہ سینگ اڑانا جب سینگ اڑا لیں دوسرے کے ساتھ تو میں ڈنڈا لے کر درمیان میں سنگھوں پر زور سے مارتا ہوں بس ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے کدھر چلی جاتی ہے سے چلی جاتی ہے تو ان دونوں کی لڑائی شروع ہوئی انہوں نے آپس میں ہٹ ڈالے میں لوہر زور سے لے کر ڈنڈا مارا تو جو اس بچارے کی تربیت تھی جو اس کو ماحول ملا تھا اس ماحول سے یہی بات سیکھی ہوئی تھی لہٰذا یہی بات جو تھی وہ اس کے نزدیک ساری جگہ پر ہر مسئلے کا حل تھی یہ ساگب صاحب نے رسالے پر رسالے کا ٹریکٹر پر ایک بات لکھوائی ہے نا صاحب کون سی بات لکھوائی ہے رسالے کا پڑا ہے پچھلے دفعہ والا جو تھا اس کے پہلے سبح کے اندر کی طرف آخری سبح کے اندر کی طرف تین سب لکھتے ہیں نا جو کہ ہمیشہ چلتے ہیں تو اس میں کون سا مضمون آف ذہن میں آیا جو بہت اہم تھا آپ بتائیں ساغب صبح گلا کرتے ہیں شبیر السمانی صاحب کا کیا مضمون لکھا ہوا تھا بات جی ہاں تین باتیں اس میں سی حق بات ہو حق, حق, حق نیت کے ساتھ کہی جا رہی ہو حق طریقے کے ساتھ کہی جا رہی ہو تو اس بات کے کہنے سے فساد نہیں بنتا ہے بات حق ہو نیت حق ہو طریقہ حق ہو اگر کسی آدمی نے دن کی بات بیان کی ہے اور اس سے فساد پیدا ہوا ہے تو ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر فرق ہے یا بات حق نہیں ہے یا کہنے والی کی نیت حق نہیں ہے یا کہنے والے کا طریقہ حق نہیں ہے اس کی وجہ سے کہ فساد پھیلا ہے یہ بہت اخذ مثال یہ جی مثال میں دیا کرتا ہوں اس بات جب بار بار دوہرایا جاتا ہے تبھی نشین ہوتی ہے ایک بار کہنے سے تو بات آئی گئی اور گزر گئی کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے ڈاکٹر اس کا ایکسرا کرتا ہے ٹیکس کرتا ہے تو کہتا ہے اس کو ٹی بی ہے یہ اس کا علاج ہے تو خاؤن اس کا بی بی کا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور شکریہ ادا کر کے اس کے بعد اس کو دو تین سو روپئے فیس دیتا ہے اس بات کے کہنے پر اس کو ٹی بی ہے پھر وہ آتے ہوئے اس کو بڑا فقف، فقف، افسوس ہوتا ہے کہتے بی بی کو اس کی وعدہ کے ساتھ ملا دوں میں اس سے ملاقات کر لے تو آ کر جو ہے اس کی وادہ کے ساتھ ملاتا ہے یعنی اپنی ساس کے ساتھ ملاتا ہے تو اس کو یہ پتا لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کو ٹی بی ہو گئی دکھ کے مارے اور غم محسوس کرتی کہتی ہے میری بیٹی کو اس کو ٹی بی ہو گئی ہے تو اس بات کے نتیجے میں اس کی بیٹی کا دل جو ہے اس پر مرم لگتا ہے اور اس کے علاج معلوم میں فائدہ ہوتا ہے عیادت جو ہے عیادت بھی ایک علاج ہے شری طریقے سے مریض کی عادت کرنا اس سے بھی ایک بٹاچار بیماری کو فائدہ ہوتا ہے ایک بٹاچار ایسے بیماری کو فائدہ ہوتا ہے لیکن شری عادت وہ نہیں ہے جو ہماری رواجی عادت ہے رواجی عادت کس کو کہتے ہیں ہاں جی اردو کا کیا ماورہ ہے ابیر سبیر کہتے ہیں کہ ویر سبیر کہتے ہیں دیر سویر دیر سویر جس وقت گیا ہو جا پھرو جی جان پھر جا پھرو نسٹ دیر سویر کوئی پتہ نہیں ہے کہ مریض کا آرام کا وقت کیا ہے مریض کی راحت کا وقت کیا ہے یا اسپتال میں تو ڈاکٹر صاحبان نے حضرت کا وقت کیا مقرر کیا ہے یا ہم وہاں پر گئے تو نے اس کو ملنے کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی ہے ساری باتوں کو لحاظ کرنا ہوتا ہے ہمارے بولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماد ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ عادت کا وقت اتنا ہی ہے جتنا ہے ایک دھار دودھ کی نکالتے ہیں بس یہ کتنی دیر ہو گئی پانچ سیکنڈ ہو گئے تو بیوی بی کی والدہ صاحب کہتی ہے کہ اس کو ٹی وی ہو گئی ہے اس سے کے دل پر مرم لگتی ہے اور اس کو علاج میں فائدہ ہوتا ہے پھر وہ لے کر گھر پر آتا ہے سامان پھر اپنی والدہ صاحب لڑکی کی سانس سے ملاتے ہیں تو اس کو جب کہتے ہیں اس کو کہتے اس کو ٹی بی ہو گئی ہے جی تانے طور غور اور تانے کے طور پر وہ کہتے اس کو ٹی بی ہو گئی ہے تو اس کی یہ بات جو ہے یہ گولی کی طرح لگتی ہے اس کو لڑکی کو گولی کی طرح لگتی ہے بات ہے کہ اس کو ٹی بی ہو گئی ہے ڈاکٹر نے بھی کہا لڑکی کی واد نکاس کو ٹی ٹیبی ہو گئی ہے لڑکی کی شاست نکاس کو ٹی ٹیبی ہو گئی جم لائک کی ہے نیت بدلی ہوئی ہے کہنے کی،, کہنے کی نیت بدلی ہوئی ہے تو اپنے جدا جدا اثرات کو وہ لئے ہوئے ہیں تو میں ہاں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مولوی صاحبان جھگڑے کھڑے کرتے ہیں جگہ جگہ اور خساط پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ معاف کریں یہ دین کا کام کرنے کے لیے بیان نہیں ہو رہا ہوتا یہ اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے بیان ہو رہا ہوتا ہے اور اس واپس جو تنقید کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے وہ دین پھیلانے کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا ہے اپنے مخالف کے عیوب کو ایبوں کو بیان کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے مخالف کو پریشان کرنے کے لیے ہو رہا ہے مقابلے کو زچ کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ تو جب بیان کر رہا ہے اور تیرے سامنے گھری نیت میں تیرے سامنے کوئی آدمی کوئی کھڑا ہے کوئی شخصیت ہے کوئی چیز, چیز ہے جس کو تو رد کرنے کے لیے کر رہا ہے اس کو نیچے نکالنے کے لیے کر رہا ہے تو سمجھ جا کہ تیرا بیان رضاء الہی کے لیے نہیں ہے اگروشی اخریندر احمد اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور اتنے من کے خالف مولی صاحب سے وہ بجنے میں آ اور بیان بڑے گہر علوم بیان کیے جا رہے تھے تو ان کے جو مریض اور شاگرد تھے بڑے خوش ہوئے کہ آج فلنا مولی صاحب آ اس کو پتہ چلے گا کہ قلم کیسے کہتے ہیں اگر صاحب کا جو بیان ہو رہا ہے وہ جمعہ کر بیٹھے تو شیخ رحمۃ اللہ نے بیان بند کر دیا ساتھی بڑے خفا ہوئے ان کو بڑا دکھ ہوا کہ بیان نے بند کر دیا پہ جاری رہنا چاہیے تھا تو نے کہا حضرت انہیں فلانا آدمی آ گیا تھا میں ہمارا خیال تھا کہ آپ کا بیان سنیں گا اس کو پتہ چلے گا کلم کسے کہتے ہیں اور فیم کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کچھ ایسا ہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا اس کی وجہ سے میں نے بیان کر دیا کیونکہ کہ بیان جو ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا تھا بلکہ ایک آدمی کو مجھے اپنے علم کا تاثر دینے کے لیے اور اس تو اسی وقت ہے میں نے بیان بند کر دیا تو وجہ یہ تھی تو یہ تربیت ہماری جو ہوتی ہے شخصیت اپنے اجرے والی ہی ہوتی ہے کپڑے کو پہلے پانی ہیں پھر اچھا دھوبی ہو تو گرم اس کو ابالتا ہے سنولا صاحب بٹی میں پہلے ڈالتے تھے نا کپڑے دھونے کے لیے ابھی بھی ڈالتے ہیں میرا ابھی بھی ڈالتے ہیں خلا سارے کپڑوں کو بھگا کر کے بھگو کر کے بڑے ٹب میں ڈالتے ہیں ٹب میں ڈالنے کے بعد اس کے نیچے آگ جلاتے ہیں سوڈا بھی کچھ ڈالتے ہیں پھر نیچے آگ ہیں اور اگر دھوبی ہو اناڑی باپ کے وہ بیٹے کو کہا کہ بھٹی پر چڑھاؤ گے تو سب سے پیلے سب سے نیچے پرانا ردی کپڑا اگر نہیں ڈالا اور کپڑے کو براہ راست اب کے چادر کے ساتھ لگا دیا تو یہ آدمی کا کپڑا وہاں چادر کے ساتھ براہ راست راستہ چادر کا زن چادر کے زن کا فیض اس کو مل جاتا ہے اور سوڈا ہوتا سستا باپ ہے تو وہ اندر کے بیل کو گھلا دیتی ہے تو اسے سابن اس کا کم لگتا ہے صابن کم لگتا ہے اس کا خرچہ اس کا کم آتا ہے پھر اسے نکالنے کے بعد اس کو پتر پر مارتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ کسی ہماری طرح غریب آدمی کا پرانا کپڑا ہاتھ میں آ گیا اس نے لگائی اس کو ہن. تو کپڑا ہی پھٹ گیا اگر وہ بعد میں جاتے ہوئے بیٹے کو سمجھایا نہیں تھا کہ اتنے درجے کی مار کرنی ہوتی ہے اتنا اس نہیں زر کپڑا پھٹ جاتا ہے تو دو چار کپڑے کو لگائی نہ کپڑے ہی پھٹ گیا تو بعد میں سلسلے سے ہوتے ہیں نا کہ آدمی بیتھ ہوا اور بیت ہونے کے بعد آدمی کو پہنچا دیتے ہیں فوراً کیسے پہنچا دیتے ہیں آدمی کچھ پاگل کر دیتے میں خانقاہ میں گیا تو وہاں حضرت صاحب تو بڑے کامل شخصیت تھے اچھا آدمی تھے ایک مریض مل ملنے کے لیے آیا تو اس نے اونٹ پٹان میں ماری نا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے دماغ پر اور حافظے پر اثر پڑا ہوا ہے حالت اس پر جنوبی کی ہو گئی ہے تو وہاں سلسلے کے مریضوں نے کہا کہ یہ مقام حیرت میں چلا گیا ہے مقام حیرت میں چلا گیا ہے مقام کیا ہے ان کا مقامی بعض کیا مریض پر بیت ہونے کے بعد اس طرح کا اثر آ جاتا ہے پھر انہوں نے بتایا ایک بزرگ سے کہا یہ مقام حیرت میں گئے تھے تو مقام حیرت میں کھڑے ہو کر فارسی میں پورا ایک پورا ایک دیوان بولا ہے. وہ لکھا گیا ہے پھر تو میں ان سے ملا تھا اور فارسی کو بولا تھا بڑا تو بس کلام تھا تو خیر میں نے دیکھا تو کہ یہ مقام حیرت میں نہیں گیا ہوا آج بھی مریض ہوا ہوا ہے وہ اس کو جی علاج کے لیے لے جانا ہوگا اس کو انجیکشن اور بھی ٹیبل ڈال کے ٹل دے دیے اس کو ایک مہینے دو مہینے تک تاکہ جگہ پر آ جائے تو خیر یہ مکان حیرت میں پہنچانا کس بات پر یہ بات یاد آئی ہاں اناڑی, اناڑی کے آگے چل گیا تو کپڑا ہی پھاڑ دیتا ہے جب کھلاڑی کے آگے چیز آتی ہے اس کو اندازے کی اس کو تپش دیتا ہے اندازے کی اس کو پٹائی دیتا ہے اندازے کو اس کو نچوڑنا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر سکھاتا ہے سکھانے کے بعد پھر جو ہے تو اس کو استری کے نیچے ڈالتا ہے جب استری کی طے کھا کر نکلتا ہے کپڑا باہر تو وہ پہننے کا ہوتا ہے تو ایک لمبار عرصہ دراز ہوتا ہے تربیت کا اور تربیت کے بعد پھر جب اس بات کو مشاہد رکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر جان یہ دے گا اللہ کے حکم پر جان دینے کا وقت آیا تو پیچھے نہیں ہوگا اور احکامات یہ لائے کو سارے مفادات پر ترجیح دے گا سن پچانوے کا واقعہ ہے کہ مسجد کباب میں ہم کھڑے تھے کہ ایک آدمی کو پیوں والی کرسی میں لایا گیا بیٹھے ہوئے تھے چل نہیں پیوں والی کرسی میں لایا گیا مس کے پر میں کرسی کھڑی کی اور دو آدمی ان کے بگل میں ہاتھ ڈالا اور کھڑا کر دیا تو آہستہ سے چلتے ہوئے آئے آگے اور کھڑے ہوئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مسجد کباب میں کس جگہ کھڑے ہوں گے مسجد کباب وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ کی ان میں بیٹھے کی وہ خاص جگہ ہے خیر وہ آئے کھڑے ہوئے اور دو آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کے کدھے نیچے ہو کر کھڑے ہوئے ان کو سارا دیے ہوئے انہوں نے دورکات نفل نیت کی پہلے رکاط کا قیام کر سکے وہ رقو بھی کیا انہیں سجدہ بھی کیا اور دوسری رکاط کے یہ بٹ رہے تھے دوسری رکاط کے یہ بٹ رہے تھے تو دو سات جو لما تھے ان کے سے بازو میں بازو ڈالا ہوا تھا وہ دونوں نیت نماز کی نیت مانگے ہوئے تھے ان دونوں نے دونوں طرف زور لگایا ان کو کھڑا کر دیا کیونکہ خود اپنے زور سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو وہ کھڑے ہو گئے تو ان کے میں سے کیا ہوا تھا وہ ایسے لٹک گیا جب لٹک گیا تو مجھے خیال ہوا ہو یہ تو سد و سیاب ہو گیا کپڑا ہٹکا لٹک گیا کر جا رہے ہیں باہر کے مہمان ہیں کون ہیں سرسے والوں سے کوئی ساتھی اگر نکلنا میں اس کی گردن توڑوں گا اس کو لات سے میں نے نہ مارا نہ آداب ہوتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھنا گوبارہ نہیں کر سکتا کل تجھے بدریوں کی طرح میدان جنگ میں جو ہے تو تو اپنی جان دینے کے لیے کڑا ہوگا جنگی جامہ نوجوانوں نے کہا کہ یہ بدری جو ہے بوڑھے ہو گئے ہمیں آگے کرو جب پہلے رویلا آیا مسلمہ قذاب کے آدمی کو تو آگے نوجوان نہ ٹھہر سکے پھر بدریوں نے کہا کہ ہم بوڑھے آگے ہوں گے تو ایک صحابی کھڑا ہو کر رو کررتن رتن ککر رو کر رتن کہ مڑو اور مڑ کا کر حملہ کرو اور مڑو اور مڑ کا کر حملہ کرو پیسہ حملہ کرو جیسے تم نے بدر کے دن کیا تھا تو جب دیکھنے والے نے دیکھا تو پھر وہ بوڑے بوڑھے نہیں تھے بلکہ بجلیاں کون میدان میں دوڑ رہی تھی اور یہ ماما کے نوجوان اور بہلا بانا انہوں میں کچور نکالا اور رون کر آگے بڑھے تب تو بھاری طرح نوجوان آگے آئے تھے تو ایک دن میرے پاس آنے کے بعد اگر اس غیر جوش و خروش کو اور دین پر جان دینے کو اگر لے کر نہیں جا رہے آپ تو آپ کا آنا فضول ہے <تصور> وہ کس بات کو میں چہرہ تھا ایک ایک کپڑا لٹک گیا سدو سیاب ہو گیا کپڑا لٹک گیا اور کپڑا لٹک جانا نماز مخرو ہے وہ بزرگ جو تھے ان کے اتنا دم نہیں تھا کہ اس کو اپنے ہاتھ اٹھا کر ایسے کر سکے تو دوسرے عالم جو تھے ساتھ انہوں نے ایک ہاتھ سیٹ سے کر کے اس کو اوپر کر دیا کیونکہ ایک ہاتھ کی حرکت جو ہے تو وہ نماز کو میں فرق نہیں ڈالتی اس کو تو باہر نکالو آنے والے کو خیر نماز پوری ہوئی ہمارے حضرت جی مولانا نبحسن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے دور دو ایکعاد کبا کے پڑے کیوں کہ جب دور ایکعاد کھڑے ہو کر پڑیں گے تب پورا عمرہ کا سواب ملے گا بیٹھ کر پڑیں گے تو اس حال میں جب کہ وہ پیوں والی کرسی پر آئے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور نفل پر جان دینے کے حالات ہیں کہ نفل کے لیے دو آدمیوں کے سارے سے کھڑکوں ضور سے کھڑا کر رہے ہیں تو یہ وہ طلب ہونی ہوتی ہے کہ جس میں نوابط المستحباد پر جان لڑانے کی نیت کرنی ہوتی تو فخر کے ساتھ انگریز کی شکل بنائے ہوئے میرے سامنے آتا ہے یہ اس کے تو باپ ہونے کا اعلان نہیں کرتا تو کیا کر رہا ہے تو؟ اور تیر سے کس بات کا اظہار ہو رہا ہے کیا تو کافر کے طریقے کو تخویت نہیں دے رہا اور اس کے ساتھ اس جذبے کو لیا ہوا ہے کہ کافر مغلوب ہوگا کا، تو غالب ہوگا اس کو تو نے اپنی شخصیت میں غالب کر کے رکھا اس کو اپنے نظام میں غالب ہوگا اس کو اپنے قانون میں غالب کر کے رکھا تر دوست کو غالب کر کے رکھا اس کے نتیجے میں کچھ پرواہ لے پایا کل رات سوبت پر بیان ہوا صوبت سالے اور صوبت سے بچنا اپنے آپ کو بچانا اور آج خاص طور سے جو بات کہہ دی تھی وہ یہ تھی کہ آدمی سب کو معلوم ہے کہ اس یونیورسٹی میں انجینئرنگ کالج ہے اس میڈیکل کالج ہے اس ایسم سی ہو رہی ہے لیکن آدمی اس سے فارغ و ہو کر کامل ہو کر کب نکلتا ہے جب آدمی وہاں پر داخلہ لیتا ہے داخلہ لینے کے بعد وہاں کی ساری شرائط پر دستخط کرنا ہوتا ہے اور پورا عرصہ جو ہوتا ہے اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ آدمی کو درجہ بدرجہ پڑھاتے سکھاتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں امتحان لیتے ہیں آدمی کرتے کرتے کرتے ورثہ پورا کر لیتا ہے تو اس آدمی کو وہاں کی ڈگری ملتی ہے ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے جس کے پیچھے دس ہزار تنخواہ ہے اور پکا مکان ہے لوڑنے والی گاڑی ہے من پسند کی شادی ہے ساری کی ساری چیزیں اس کاغذ کے کا ٹکڑے میں آ جاتی ہیں لیکن کب جب یہ داخلہ لیتا ہے اور داخلہ لینے کے بعد ان شرائط کو پورا کر کے اس ترتیب کو اختیار کر کے اس کے مطابق چلتے ہوئے وہ نظام کو سیکھتا ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے تب یہ بات ہوتی ہے تو ایسے ہی جب آدمی سلاسل میں بیس ہوتا ہے اور ترتیب کو اختیار کر کے مال کو سیکھتا ہے اور اپنی تربیت کرواتا ہے تو گز سے کے بعد پھر اس کی شخصیت جو ہے کہ وہ درست ہوتی ہے کامل ہوتی ہے آدمی رخ پر آتا ہے اور رخ پر آنے کے بعد پہلے تو باپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہوئی تھی جس کی قیمت پانچ لاکھ روپے تھی لیکن جب تک اس نے نہیں سیکھی تھی اس کا فائدہ یہ حاصل نہیں کر سکا تھا جب اس نے فورڈ اس کے سارے کل پرزوں کو صحیح اپنے طرز پر گھمانا شروع کیا اور اس کا طریقہ کار آیا اب یہ آدمی جو ہے تو اس کو چلانے کا اور اس سے فائدہ لینے کا اور اس کے قابل ہوا کیا وہ پچاس میٹر پر بھی دوڑتی ہے کلو میٹر پر اسی کلو میٹر پر بھی دوڑتی ہے سو پر بھی دوڑتی ہے ایک سو پر بھی دوڑتی ہے اور جو او فوائد اس متعلق ہے وہ آدمی کو دیتی ہے لیکن کب ہوا جب اس نے اس کو چلانا سیکھا اس کے بغیر نہیں ہو رہا تھا تو ایسے ہی جس طرح کاغذ کا ٹکڑا تجھے ملا اس کے اندر دس ہزار روپئے تنخواہ ایک گاڑی ایک بگا مکان اور ساری تاری چاہتے ہیں وغیرہ اس کے اندر تجھے مل گئی اور اس پر تو ایسے ہی جب تعلق مالا کا پروانہ آدمی کو ملتا ہے اور آدمی کا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کی زیادہ کا تعلق دوست ہوتا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی قبولیت دعا کا اعزاز نصیب فرماتا ہے اور وہ کام جو دوسرے لوگوں کے مال و دولت جائیداد عہدہ کرسی حکومت اصل اور چیزیں ان سے نہیں ہو رہے تھے وہ کام اس آدمی کے مضری قوت دعا ہوتے ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ملتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے وسائل سے اپنے اسباب سے اب دنیاوی چیزوں سے جو نتائج حاصل نہ کر سکیں یہ نتائج حاصل کر کے دیتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اس پہ ایک بہت بڑا پروانہ ہے ہمارے دونوں مدرسے کے مولی صاحب بجرات چلے گئے ہیں چلن تیسرے مولی صاحب تو موجود ہیں مولی صاحب بیگ جائے تو کس کا مستق ہے ہاں جی مس... یہ اس میں پھیل ہے کہ اس میں آل ہے کہ اس میں ظرف ہے کہ کیا ہے صاحب مست مستی اس کی گردان کرو نا سرف صغیر صرف کبیر میں سرف ضریر پہلے اس کی کرو نا گھر کے ہی بیچارے ایسا ذرا ضرب و مستر ہے اس کی آپ جو سرف ضریر کرتے ہیں ذرا ضرب مضروح بنانی اور یہ ساری گردان ہوتی ہیں عربی ایسی زبان ہے کہ نبا حض میں ایک لفظ جو ہے تو بیس پچیس الفاظ بن جاتے ہیں اور بیس پچیس الفاظ ہے پورا ایک باب بن جاتا ہے اب جا کر اس کا کرنا یہ جس مادے سے نکلی ہوئی ہے وہ اس کا معنی ہے خرید و فروخت ہاں جی اس کا معنی ہے خرید و باع خریدنے والا ہاں وہ بھی جی آہ. بائب خریدنے والا اور جو بیچتے اس کو کیا کہتے ہیں مشتی خرید. خریدنے والا اور وہ بھی بیچی ہوئی چیز <laughs> اور سادہ سے چیز بنی ہے تو اس کا بکنا بکانا خریدنا خریدنا اس کا مطلب ہے یعنی بیت نس کو کہتے ہیں کہ آدمی بک جاتا ہے وہ بیچتا کیا چیز ہے لچتا کیا چیز ہے جو آدمی اس سوال کا جواب دے گا تو سمجھیں گے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے تو اس کو مقصد کو سمجھتا ہے جی کیا خریدتا کیا ہے کو جی؟ صاحب نفس کو بیچتا ہے. جی؟ ہے, ہے اور جنت کو خریدتا ہے نیا ماشاء اللہ نفس کو بیچتا ہے جنت کو خریدتا ہے جی ساتھی کو بیچتا ہے رضا کو خریدتا ہے کیا تو کو بیچتا ہے اللہ کی رضا کو خریدتا ہے. ہے, ہے جی تیسرا ساتھی بولے جی وہ کہتے ہیں صاحب, صاحب کی جان بیچتا ہے رضا کے لیے اور کوئی بولے جی خواہشات کو ختم کرتے ہیں ادھر خواہشات کو ختم کرتے ہیں ماشاء اللہ جی جی ماشاء اللہ جی آپ کی ساری جو تشریحات اور تاریخیں درست ہیں اب جی وجے کا پر بیت کا مطلب ہے اس کی سادہ بات یہ کہ اپنی رائے کو بیچتا ہے شیخ کے عمر کو خریدتا ہے اپنی رائے کو بیچتا ہے شیخ کے عمر کو خریدتا ہے تو رائے اپنی جو ہے بیچنی ہوتی ہے خدرائی ترک ہوتی ہے اور امر کو لیتا ہے آدمی کے اس کے بعد میری زندگی جو ہے یہ امر کے تحت ہوگی اس ساتھی بیت ہونے کا کہ رکھ لیتا ہوں کہ بیت کے کہا ہے اس کے بعد آمدور اس کی کو میں دیکھتا ہوں آتے جاتے کیونکہ اب جو ہے آدمی وہ پہلے تو صرف ایسے گزرتا ہوا جا آتا جاتا تھا سودا خریدنے کا اس نے اعلان کر دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی آدمی گاہک بن رہا ہے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے میں شہر میں کراکری کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کسا کھانی میں تواندار جو تھے عجیب شفیق صاحب ہمارے تبلیغ والے ساتھیوں میں سے ہوتے تھے کوئی خرید و فروخت کرتا تھا میں اس کے پاس ہی جایا کرتا تھا خریدنے کے لیے لیکن پہلے تین دکانوں سے نرخ معلوم کر کے جاتا تھا اس بزرگ میں ایک سالے ساتھی کے ساتھ جاتے اپنا دوست بھی جو تھا میں تین دکانوں سے ذرا معلوم کرتے چاہ تھا کہ بعد میں بدگمانی کا موقع مجھے میرے نا بنے کہ بعد میں کہوں کہ اس نے مجھے زیادہ پائٹ سے بیچا ہے دوسرا یہ ہے یہ بات کہ ڈرٹ بسنا آسان ہے تقریر کرنا آسان ہے سروزہ چلہ لگانا آسان ہے دکان پر سچ بولنا بہت خاج کرنا آسان ہے دکان پر سچ بولنا بہت مشکل ہے اس کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا ادھر سے آدمی آیا اس نے کہا پیالیاں پیالیاں ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں ہے پیالیاں چلا گیا دوسرا آدمی آیا ادھر سے تو اس نے کہا کہ چیزیں پلانے کہا ہے اور اس آدمی نے فورن گیا کوئی اس زمانے میں پانچ سو بڑی چیزیں پانچ سو کا سودا کر لیا تو آج سفیر صاحب نے کہا کہ اس طرف کا جو آیا تھا نا یہ فلانے دیہات کا تھا اس طرف کے فلانے دیہاتوں کا تھا پہلی اس پیاری خریدنی تھی ایک اور گھنٹہ ضائع کرنا تھا میرا آدھا سودا کرنا تھا پچیس روپئے کا اس نے ضائع کرنا تھا آدھا گھنٹہ تو میں اپنا آدھا گھنٹہ کو ضائع کرتا اس پر تو دوسرا آدمی تھا وہ گاق تھا اس نے سودا خریدنا تھا اور اس کے بعد اس نے جو ہے تو ہمیں معاوضہ دینا تھا اب بات کرنی نہیں تھی تو لہذا میں نے اس کو روکا پھر اس نے مجھ سے کہا سر کہا ڈاکٹر یہ میری دکان جیسی جی جگہ پتا ہے نا اس سے ادھر پندرہ بیس دکانیں ہیں اور ادھر اس کے ایک دو دکانیں ہیں تو جو ادھر سے آدمی آتا ہے اس طرف سے آ رہا ہوتا ہے وہ سودا خریدتا ہے پھر. جو اس طرف سے آتا ہے نرخ معلوم کر رہا ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں نا تو خاندار جو وقت ضائع نہیں کرتے اور گاہ کو پہچان کے کام کرتا ہے ایک طالب علم کا یہاں میڈیکل کالج کا تو اس نے ہمارے ساتھ کچھ بیٹ نوٹ نہ کیا تو اس نے کہا میں بیٹھ ہونا چاہتا ہوں تو میں نے ساتھی سے کہا کہ اس کا دماغ کمزور ہے دماغ اس کا کمزور ہے کسی بات یہ دماغی مریض بن سکتا ہے اور خدا نہ خاصہ اگر بیت کیا ہوا یہ بنا تو لوگ کہیں گے کہ بیت کی وجہ سے دماغی مریض ہوا تو اللہ کشان کو سال اور دو سال گزرا دو سال گزرے وہ دماغی مریض ہو گیا دس سال اس کے میڈیکل کالج میں ہو گئے تو ہمارے صاحب اس کے یہاں حالات وغیرہ پوچھنے کے لیے نکاح کے ساتھ بیٹھتا تھے میں نے کہا جی ہمارے سب سے بیت نہیں تھے دوسرے اندازہ بھی اس بات کا تھا کہ کرنے سے اپنی مرضی ہے یعنی بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بیچ ہاتھ میں ہاتھ دینے کو کہتے ہیں اور اس سے کہیں بجلی کرنٹ لگ کر آدمی بدل جاتا ہے ایسی بات نہیں بیچ میں سلسلے میں داخلہ ہے ایڈمیشن ہے اس کے بعد کارکردگی ہے جتنی کارکردگی آدمی کرے گا اتنا اس کو جو ہے تو بات حاصل ہو ہمارے رشتے دار ہیں آپ پھر یہاں ان کا بیٹا بھاگا ہوا تھا ان کو لے کر آئے اور وہ دنیا جان کے اس نے گپلے کیے ہوئے دنیا جان کے اس نے خرابیاں کی ہوئی جس شہر میں جاتا تھا ایک ٹھیکہ لیتا تھا ایسی خدمت کرتا تھا اس کی مالک کی تو سمجھا کہ مجھے اس بیٹا مل گیا ہے وہاں پر شادی بھی کر لیتا تھا اور ٹھیکے دار سے مالک, مالک مالک کے مکان سے اپنا پیش کی وصول کر لیتا تھا ایسے بار کرنے کے بعد اور یو وصول کر لس آدمی ایک بچا اور بیوی بی چھوڑ کر وہاں ٹھیکا چھوڑ کر وہاں کے پاس تو ایسے اس نے تین شادیاں کی ہوئی تھی تو اس کے بادشاہ صاحب کو بڑی فکر تھی اس کا خیال تھا کے سلسلے ہم کراتے ہیں تاکہ اس کا حال سمر جائے تو اس نے آکا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیتھ کروا دی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علیہ, علیہ ان کے درجات کو بلند فرمائے بڑے نرم طبیعت اور بڑے شفقت اور میرا بانی اور رحم والے بزرگ تھے کوئی کہہ کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اس وقت بیعت بیس کس کو پاس کس وقت ہو جائے تو اس کو بیعت کر دیا بیت کرنے کے بعد ہزار امار کو لے کر آئے مجھ سے میری ملاقات انہوں نے مجھ سے کروائی انہوں نے غازی مولانا سے بیعت کروا دیا ہے اور یہ جو ہے تو ہاں آپ کے ساتھ ہی ملتا ملاتا رہے گا تو آپ کا آج کل کیا پروگرام ہے میں نے کہا جی میں تو یہ ہمارے جماعت جمع سے آئے تھے سوروزہ پر جا رہا ہوں مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ہم نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گی جائیں اچھی بات وہ اپنی گاڑی میں وہ... نے کہا میں تو سائیکل پر جاؤں گا وہ سائیکل میں الگ بھی چلا سکتا ہوں طریقے سے چلا سکتا ہوں ہم نے کہا کہنا سائیکل پر جائیں گے آپ کا سائیکل ہماری گاڑی میں سائیکل میں اپنی اس کی پک اپ اور بٹھا کر اسے خدمت کی تو تین دن کے کیا پوچھیں کوئی ہمارے احساس ہوا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں بے چارے کو چلتے پرتھار پہنتے کبھی نہیں پہن سکتے ہمیں مفت کا بیٹا مل گیا دن گزرتے گئے گزرتے گئے ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر پر آپ کا گھر کدھر ہے میں نے کہا جی یہ آئے آپ کیسے آ گئی اس اسلام والے آدمی کو آپ پہچانتے ہیں میں کہاں پہچانتا ہوں نے کہا جی اس نے ہمارے مکان کا ٹھیکہ لیا تھا اور پیش کیا ہمارے پیسے لے کر اور تو چلا گیا بھاگ کر اور اتنا ہم نے سنا تھا کہ تمہارا رشتے دار ہے اور اظہر صاحب سے بہت ہے تو اس اعتبار پر نے اس کو کام کیا تھا تمہاری رشتے داری پر اور اضر بران صاحب کی بیت پر تو خیر میں نے سے کہا کہ یا آپ نے ہم سے پوچھا تو نہیں تھا دیتے ہوئے سن کر آپ نے بات پر اعتبار کر لیا تھا پوچھا نہیں تھا ہم سے بارہ لفظ مدد ہو سکے کریں گے کو پکڑنے میں تو خیر وہ کچھ معلومات وغیرہ کروا کر اس کو پی سے میں نے پکڑوا لیا میں اللہ تعالیٰ سے کی لال رکھنا چاہتا تھا تو پہلے تو جیسے بھی کرتا سلسلے کے نام پر کیا ہوا تھا تو اس کی پکڑ ہو گئی میں یہ کر رہا تھا کہ جب تک آدمی نیت نہیں کرتا اسلح کی چلے آپ کو میں مثال سنا بدھ کے دن آج اتوار ہے جمعرات کو جمعرات کو کار کہا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان آج کر کے آئے ہوئے ہیں تو آج ان کی دعوت ہوتا ہے تو آپ جس میں آئے ہیں میں چلا گیا چلا گیا جس ٹھیک نے وہ کھانا وغیرہ پکایا تھا میں نے دیکھا میں نے کہا یہ کھلانے میں بہ رہے ہیں یہ لوگ لیکن انہوں نے کھانے پکانے کے کام کو شوق سے کیا آج وہ ٹھیکار ہیں ان کی گاڑیاں ان کی حیثیت ان کا مال و دولت ان کا کاروبار دیکھ کر آدمی کو رشک آتا ہے اب بڑے بڑے خان کہتے ہیں کاش ایسا کاروبار ہو بہ ہو تو ایسا کاروبار تو کا ہے جس نے پہلے وہ ساتھی کپڑا لے کر برتنوں کو دھویا ہے پھر اس نے وہ آگے وہ باندھ کر کپڑا چولے پر کھڑا ہوا اس پکایا ہے وہ مسالہ چولہا ہر چیز کو جانتا ہے وہ پھر اس نے شوق کیا اس کام میں اس نے اس کام میں شوق کیا شوق اس نے ڈالا ہے اسے شوق سے اس کو کیا ہے شوق سے بہتر بنا تب تب ٹھیک بنائے اس اس کام کو شوق سے کیا ہے اس کے مفادات لے رہا ہے فیصلہ آباد میں ہم کہتے وہاں پر کے بڑے ماندار مدار بہت بڑی مل بناتا ہے جی فلور مل بڑا شوق اس کا ساتھ اس کے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہائے اتنی کمائی کرے گی اتنی کمائی کرے گی بنا کر پھر گندم کی پہلی سے منظور کراتے ہیں گندم لا کر اس کو ڈالتا ہے پھر صبح کپڑے لے کر پہن کر آتا ہے جی؟ پرفیوم ڈالے ہوئے اس ہوئے کپڑے بوٹ پالش کیے ہوئے جب کارخانے کے اندر ہوتا ہے پہلا جو آٹے کا بھپکا آتا ہے نا گرد وہ بالوں پر لگتے اس کیسے کر رہا ہوتا ہے پھر کپڑوں بنتے کر رہا ہوتا ہے پھر بوٹ ابھرتے کر رہا ہوتا ہے نہیں پھر اس کو چینک نہ جگ جاتی ہیں پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ آج شام میں فلان جگہ جاؤں گا تو مجھے دکھ دیکھتا کیا کریں گے اس پر تو گرد پڑی ہوئی ہے ایک دن دوسرے دن تیسرا دن کہہ جاتا ہے کہ بس ہمارے بس کی نہیں ہے تو باہر مل کے مالکان خود نہیں چلا رہے ہوتے اور نظارے پر بھی ہوتے ٹھیکے پر دی ہوتی بنتے کاروبار کی کسی کو مزدوری ملتی حکومت آئی تھی اس نے ذرا رنگ کی گاڑیاں بیچنی شروع کی تھی یاد آیا اب وہ گاڑیاں لوگ لیں تو ہاتھ سے ہوں ہاتھ سے ہوتے تھے وجہ یہ تھی کہ وہ سودی تھی. تھی تو فازن فوض الحرم اللہ نے بات کیا کہہ رہی ہے جو آدمی سود کا کاروبار کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے خراب میلہ لانے جائیں تو میں ساتھیوں سے کہا کہ اس طرح کرو کہ گاڑی کو ڈرائیور کو اجارے پر دو کہ تو اگر خود چلائے گا تو تو, تو حرب محن اللہ ہے تیرے خلاف اللہ تعالی نے جنگ ہے لہذا تو گاڑی جسے ٹوٹے گی اور اس کو جب بٹھائے گا تو آرام اس طرح و... نہیں کیا ہوا اور اس کے حال مزدوری ہوگی اس کے حل ایسے کی مزدوری اس کو چلی جائے گی تیرا آرام تو کیا جی دے دے گا کھا پی اور مزے کر پیٹ پر ہاتھ پھر اچھا سدے والے ساتھیوں سے میں کہا کرتا ہوں کہ آئیں گے نہ کہہ دیں گے ڈاکٹر صاحب کو نوکری دیکھ لو میں کہا کر تمہاری کتنی زمین ہے کہ میری زمین ہے جو اللہ کے بندے اس میں تو وہ سنڈے کا زمانہ اس میں تو ایک ٹریکٹر ایک موٹر چار ہاں جی دو نوکر یہ تو آسانی سے کر سکتے تو وہ نہیں کرتے ہیں اس بات کو میں نہیں مانتے پھر ہے تاخیر کے حال کی تو مجھے پتہ چلا کہ زمین مالک کو آمدنی نہیں دیتی ہے ڈاکٹر سیاح صاحب کیوں نہیں دیتی ہے ساگر صاحب کیوں نہیں دیتی آمدنی مالک کو تقسیم نہیں ہوتی ہے ہاں شری تقسیم نہیں ہوتی زمین تو حلال ہے نہیں ہے اس پر تو گزشتہ سو سال سے میراج کا قانون نہیں لگا ہوا کس کی تھی کس کی نہیں تھی بیٹیاں کیسا آیا عمر گئی آ گیا پوتوں کا بن گیا ہے یہ تقسیم در تقسیم کہاں کہاں پر پہنچی ہوئی ہے اس کا اپنی زمین نہیں تو اس کو آمدنی کیسے دے گی کی؟ جب کر کام کرتا ہے تو اس کی لال بوزی اس کو مل جاتی ہے اس کا کے آگے پھینک دیتا ہے کھاؤ اس کو مزے کرا اس کو آمدنی دیتی زمین. تو اس, اس بات کو کہا تھا جی؟ ہاں جب تک آدم نے اسلح کی نیت نہ کی ہوئی ہو اور اس کا شوق نہ ہو اور دن میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کیا کہ ایک سینئر آدمی اس کو میں نے میوزیم کا انچارج بنایا اس نے بیس ہزار کے دو برانڈ ماڈل گم کر دیے ایک ایک جگہ گم کر گم کر دی ایک ایک اس کو اٹھا کر تبدیل کیا اس کو دوسری جگہ میں نے لگایا جہاں پر ایک مردے ہوتے ہیں ڈیڈ باڈی ہوتی ہے مردے اس کو اٹھا کر میز پر ڈالنا ہوتا ہے اس کو نیچے کرنا ہوتا ہے اتنا خاص کام نہیں ہے لیکن کام گھٹیا اور بدبودار ضرور ہے اب وہ کام نہیں کر رہا کو میں نے بلایا تھوڑا سمجھایا اسے پھر میں نے کہا اسے کہا پر خدا تیرے ساتھ وہاں پر تین ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں کیا وہاں نہیں بیٹھتے میں کہا تم نہیں کر سکتے مجھے کو اگر میں نے جا کر مردوں کو لٹانا تمہارے ساتھ نہ کیا تو میرے منہ پر چھکنا جب نے روزی کے ماننے کا دستخط کر لیا ایک ترتیب سے تو وہاں تجھے کام کرنا پڑے گا وہاں تو غیرت کا تقاضہ نہیں کہ آج بھی تنخواہ کا موضوع لے کر اٹھے کیا کرے تو میں ڈپارٹمنٹ میں نے کہا کہ صبح جب میں آتا ہوں نا تو میری کتاب پکڑنے کے لیے جو میرے ہاتھ میں ہوتی ہے اور دروازہ کھولنے کے لیے تین آدمی دوڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں اگر میں اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہوں کہ اس لیے چل نہیں سکتا ہوں اور میں عثمان صاحب آگے بڑا ساغب صاحب آگے بڑا انہوں نے اٹھایا مجھے تو مجھ پر پریشان کر لیا کہ میں اٹھا نہیں سکتا تھا یہ تو پاکستان کا فریقر وفر ہے کاغذ کا کاغذ جو چپڑاسی اٹھائے گا اور مزدور اٹھائے گا صاحب آپ جس ملک میں رہے وہاں کے وزیر آتا ہے وہ اس کے کام کو چھوڑتا ہے وہ وہاں اپنا جا کر کام کرے گا میں جنوبی افریقہ میں تھا <خخ> تو وہاں جس ڈاکٹر صاحب کا میں اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا اس نے کہا جی کہ آپ کا فلان جگہ بیان کروانا ہے لیکن بہرحال ہمارا وزیر کل آ رہا ہے تو میرا خیال وہ یہ تو آج سے مجھ سے چلا جائے گا کیونکہ دن رات وہاں لگ کام کرے گا اس کے نہیں جی وہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. کوئی صفائی وفائی ہوتی ہے ہمارے یہاں صفائی ہر روز کی ہوتی ہے ترتیب پر ہوتی ہے اس اور وزیر کی آمد پر صفائی نہیں ہوتی ہے. ہر روز ہوتی ہے ترتیب پر ہوتی ہے کسی کے آنے صفائی کی ضرورت مزید نہیں ہوتی ہے. اور اپنے بغت پر کر اپنا کام کر کے چلا جائے گا میرا وہاں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ میں ساری دوست کر کے ہوئی ہے ماشاء اللہ ان کا ڈائریکٹر جنرل نے کہا رہا تو اپنا بیگ اٹھایا اس وقت تو کافی پی رہے تھے گلاس نے میرا تھا اٹھایا اسے جا کر گرم پانی ڈالا کافی ڈال کر چمچ چمچ کے چینی لا شروع ہو گیا کوئی چپڑا سی کوئی آدمی آگے نہیں بڑھائیے خوش آمد یہ ہمارے ملک کی بات ہے وہاں پر باہر پکڑوں پڑے نہیں اس کا چار آدمی آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ کام جس پر تیری روزی الال ہونی ہے مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد تھے ریٹائرڈ میجر جنرل اکرم صاحب پائیں وقت کا نمازی تاجت گزار اور نٹ آٹھ پانچ منٹ آٹھ پر سات منٹ کاٹھ پر سی گاڑی اندر آ کر داخل ہو جاتی تھی کالج میں اور کھڑی کر کے دو منٹ میں اس کے پانچ منٹ میں دفتر تک جا کر اپنی ٹوپی کراکلی ٹوپی پہنتا تھا اس کو رکھ کر سمانے کے ان کے مزید کا سرکنے کا رواج تھا تو ریٹائر جنرل ہوتے ہوئے کراکلی پہنتا تھا رکھ کر اپنا ہاتھ میں پکڑ کر ٹھیک آٹھ بجے وہ گیٹ پر کھڑا ہوتا تھا اور دو تا تین اس کی کلاس ہوتی تھی جی. ہمارے وقت میں دوڑا صاحب میڈیکل اسٹڈی آٹھ سے شروع ہو کر پانچ بجے تک ہوتی تھی جی. اصلی پروگرام میں ہے آٹھ تا پانچ بجے اب کمچوری نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے آٹھ تا ایک کلاسیں ساری وارڈ وغیرہ ہو کر ایک تا دو نماز کا اور کھانے کا وقفہ ہوتا تھا دو تا تین کلاس ہوتی تھی جی. تو اس نے اپنے اسٹنٹ کو کہا وہ ہوتا تھا کہ پانچ منٹ کم دو پر تم حاضری مکمل کرو گے کیونکہ دو کو جب سوئی پکڑتی تھی تو اس پہ آنٹ النا اور بولنا شروع ہو جاتے تھے اور جب تین کو سوئی پکڑتی تھی تو اس پہ آنٹ بند ہو جاتے تھے اور جو اس کا آخری دن تھا یہاں سے فارغ ہونے کا کانٹیکٹ اس کا ٹوٹ ہونے کا تو اس گھڑی کی سوئی نے دو بجے چھوئے تو اس نے کرسی روڑ کر قدم اٹھایا اور دوبارہ سے باہر اس نے قدم رکھا اور اپنا باڈی اور بغل میں رکھا اور بیٹھے ہوئے بابو سر سے کھانسی سے ہاتھ ملایا اور چلا گیا کوئی ڈاکٹر صاحب اس کو روشن کرنے کے لیے نہیں تھا اور کوئی آدمی اس کو فیئر دینے والا نہیں تھا کوئی آدمی اس کی دعوت کرنے والا نہیں تھا کیوں کہ وہ کام کرتا تھا اور کام لیتا تھا یہ کر رہا تھا کہ بی کہتے ہیں اپنی رائے کو بیچنا اور شیخ کی امر کو لینا اس وقت میں نے یہاں جمعہ کا خطبہ شروع کیا نا سن انیس سو چرہتر میں ستمبر سن انیس سو میں نے یہاں پر جمعہ پڑھانا شروع کیا ہے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں میرے ذہن مقرر کی اس خطبے سے ایک یہ کہ خطبہ کتاب سے پڑھو گے اور دوسرا یہ کہ خطبے سے پہلے چندہ کرو گے تو کافی عرصے تک میں چندہ کراتا رہا ہوں اور یہ دو باتیں ایسی تھیں کہ ایک تو یہ جو بڑا لیڈر میں لیڈر قسم کا آدمی تھا اور یہ ابھی میں جو شور وغیرہ بچاتا ہوں تو یہ تو میری صحت ختم ہو گئی یہ تو نہیں بچا سکتا ہوں ورنہ نئے ہزاروں کے مجمع کے اگر تقریر کرتے ان کو کرنا جو ہے تو یہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہوتا سن میں نے تو ایک تو یہ کہ لیڈر جو ہے جب بھیگ کا پیالا لے کر پھرے گا تو اس کے نفس پر عزت پڑے کہ لیڈر اور خطیب نہیں ہو بلکہ بکاری ہو اور ایک جب کتاب سے خدا پڑے گا تو یہ بات ہو کہ تمہارا مبلم سے اتنا ہے کہ خطبہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو <تصفح> وہ دن آج دن وہ کتاب کا خطبہ پڑھنے میں نہیں چھوڑا چند کچھ عرصے کے بعد پھر گیا یونیورسٹی والوں نے باقی ساتھیوں نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی کرچا نہیں ہے یہ ہم سارے اخراجات جو ہوں گے وہ دیں گے آپ کو تو اس پر یہ فروغ بند کیا چند وہ کرتے رہے رہتا سر اور مقدار صدی میں احمد یزیہ ملو رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ, کہ ایک دور میں استاح کے لیے آدمی کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا جاتا تھا بڑے بڑے نوابوں کو اور بڑے بڑے قوانین کو بڑے بڑے لمحہ کو گلے میں جھوڑی ڈال کر کہتے جا کر بھیک مانگو اور یہ جو خندہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پشاور میں طلباء کا وظیفہ مقرر کیا کہ جا کر دروازہ دروازے سے وظیفہ مانگ کے لائیں گے وہ آج کے دور میں میری طرح خیر دسترخیر عالمی یونیورسٹی میں اعلان کرے کہ ہر گھر والے ایک ایک وقت کا کھانا لایا کرو گے مسجد کو تو انکار نہیں کرے گا کوئی وہ نہیں کہہ سکتا سر ٹکڑے مانگنے کے لیے طلباء کو دروازے پر بھیجتے تھے اس لیے تاکہ نفس ٹوٹے نفس ٹوٹے اس لیے پرانے دور کے علماء کرام سے جو ہم ملے ہیں ان کو دیکھا ہے تو انہیں بے نفسی بہت ہوتی ہے جب سے مدارس بنے نا اور مفت کا کھانا ملنے لگا مفت کے کپڑے ملنے لگے مفت کی کتابیں ملنے لگی تو اس ایسے طلبا میں اورونت پیدا ہوئی بدلت ہے کھانا مفت ہے کپڑے مفت ہیں کتاب مفت ہے صابن مفت ہے ساری چیزیں مارے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ ان نے کہا کہ میں پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں میں کن سے پوری کی تو کن سے زیادہ پر وہاں پر پرائی نہیں ہوتی تھی کہ میں باقی پڑھنے کے لیے مردان میں آیا کہ جس استاد صاحب کے پاس میں پڑھتا تھا تو ان کے لیے لکڑیاں کاٹ کر جنگل فیلانی ہوتی تھی خدمت کے طور پر جب لڑکیاں کاٹ پھیلاتا تھا دن کے وقت تو دن کے وقت جو ہے تو سبق رہ جاتا تھا کہتے ہیں اس زمانے میں انسانوں کی نظر ایسی تھی کہ رات کو چاند کی چاندنی میں میں سبق پڑھ کے اس کو تیار کر کے سوبا کے طلبا کے ساتھ میں سبق سنا سکتا تھا پھر کہتے ہیں کہ کچھ دن جب پڑا پڑا تو کپڑے پھٹ گئے پرانے ہو گئے پھٹ گئے پھر میں نے استاد صاحب سے کہا کہ مجھے اب اپنے کپڑے بنانے کے لیے کچھ دن مزدوری کرنے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نے اجازت دے دی کہ میں کچھ دنوں جو ہے یہ گنے چھیلنے کا مردان کے علاقے میں یا کسی اور کام میں کہتے میں نے یا کوئی تعمیر کرنے میں میں نے لگائے تو اس میں اتنی کمائی ہوئی کہ اس سے میں نے کپڑے اپنے لیے بنائے کپڑے بنا کر پھر میں سبق پڑا تو اس لیے میں دیکھا کی ن لہ میں بے نقشی ہوتی تھی اللہ بخاری رحمۃ اللہ مدعم تھانو صاحب رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوئے کہ میں بیچ ہونا چاہتا ہوں تم نے کہا میں بیچ تو کروں گا لیکن تقریر آپ نہیں کر سکیں گے تقریر کرنا چھوڑنا پڑے گی تم نے غور کیا تو اس پر تیار نہ ہو سکے کیونکہ ہندوستان کی سیاست میں احرار کے طرف سے بہت عام کردار ادا کر رہے تھے پھر اس کے بعد حضرت ابدر قادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان کا اتنا زیادہ ان کا وہ تھا دبدبہ تھا تو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ بارہڈین فوج وہ جہاد نہیں کرے گی جو اکیلا تھا اللہ شاہ بخاری نے کیا ہے اور تو اس میں دو, دو واقعات رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب ہوئے ہیں ایک حضرت تجربہ شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مجس میں کہا کہ شاہ صاحب آپ آگے آئے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیت ہونا چاہتا ہوں اور بیت ہو کر میں آپ کو میری شریعت کا خطاب دیتا ہوں کہ بڑوں کی طرف سے ایک شفقت ہوتی ہے جس سے کہ وہ چھوٹوں کو جگہ سے ہٹنے سے محفوظ کر لیتے ہیں کہ اب میں افلاق آدمی ہوں ہاں؟ اور اب میں ان کی مرضی کے بغیر ان کی رائے کے بغیر ان کے مشورے کے بغیر کیسے چل سکتا ہوں تو اللہ کے کشمیری میں محمد اللہ علیہ جو ہیں یہ نب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری موضحعت میں سے ایک معضہ ہے ان کا حفظہ ان کا علم آئی, سبحان اللہ تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خزار کردھر جا رہے ہوں یا آدمی کردھر جا رہا ہے ادھر آ کر بیٹھو پانچ منٹ کے بیان شادی ہوئے وہ ہو؟ اس عمر میں بیٹھ نہیں سکتے ہو تو پھر ہماری عمر میں آ کر کیا کرو گے حضرت مولان کو تفسیر کے سلسلے میں ایک بات کی ضرورت پڑی کہ جناب جب مرتے ہیں تو دفن کہاں ہوتے ہیں تو لائبریریاں مطالعہ سارا اتنا وسیل ہے مولثی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آخر نے اپنے خلیفوں کو خط لکھا کہ شاہ صاحب سے یہ بات پوچھ کر کہ جناب جب مرتے ہیں دفن کہاں ہوتے ہیں پھر مجھے اطلاع کرنا تو شاہ صاحب سے جو پوچھا گیا انہوں نے کہا ان سے کہ یہ آپ کا سوال نہیں ہے جس کا سوال ہے وہ مجھ سے پوچھے اپنے لفظ سے اندازہ تھا کہ یہ کسی یہ سوائے والا شکاری صاحب کسی کو سوال نہیں ہو سکتے کیونکہ اس بات تک وہی پہنچ سکتے خات لکھا ہونا ہے کہ فضیرت ماں اور گنجیل مفیوز انائبد شاہ صاحب پھر جواب میں نے لکھا کہ آئین کا سوال ہو سکتا ہے تو جو اللہ فلار دے ہیں شاہ نو شاہ کشمیر میں اللہ علیہ پھر ادا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ سادی رحمۃ اللہ کے پاس گئے پہنا ان کے پاس جب گیا تنہوں نے کہا کہ آپ بیان چھوڑیں گے عبد القادر راہ پوری رحمۃ اللہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ امیری شریعت اور اتنی بڑی شخصیت تو میں عام آدمی میں آپ کو کیسے بیچ کر سکتا ہوں بیچ نہیں کیا واپس کر دیا کچھ عرصے کے بعد that that ka ka medi... Na, to to پھر گئے پھر واپس کیا پھر تیسری بار پھر گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے شریع ہے تو آپ اتنی بڑی شخصیت میں آپ کو کیسے بیس کر سکتا ہوں جب یہ بات کہی تو ادر شاہ صاحب نے رونا شروع کیا جب رونا شروع کیا تو پاس جو عالم تھین کے پاس بیٹھے انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو بہت رو رہا ہے بیس فرماد ہے تم نے کہا چپ کرو لیڈر نکال رہا ہوں میں چپ کرو لیڈر ہی نکال رہا ہوں چپ کرو لیڈر نکال رہا ہوں بس پھر فرمایا کیا ہو بیت ہو جاؤ پھر. بیت کیا برغالے بندی مجلس میں ان کے خلافت کا اعلان کیا یاد کسی کو یاد ہے جی سوانی امیری شریر کسی نے پڑھی ہے جان بعض مرزا کیکار صاحب آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے بارہ بہت جلدی کامل کہ کامل تو پہلے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے جان کو توڑ کر ایسی قربانیاں کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد جو ہے تو ہاں اور رہا کیا تھا سر میں یہ کر رہا تھا کہ رائے اپنی چھوڑنی ہے عمر شیخ کا لینا ہے جی اس بات کی نیت کرنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اگر لنگوٹ کس کر پھرنے کا کہا گیا تو اس کے لیے میں تیار ہوں ہمارے عجیب مکیر حمد اللہ مکی رحمۃ اللہ شہر کے صرف یہ نور احمد جنجالوی رحمۃ اللہ علیہ سے جی. اور یہ لوگ جو ہیں جو ہے میاں نظور الحمد جنیا رحمۃ اللہ علیہ عاجی امداد اللہ ماجد مکین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد اللہ اللہ علیہ, من اللہ علیہ, اللہ علیہ کے سرکردہ قبیلے بھی ہیں دینی لحاظ سے مشائف ہیں دنیا کے لحاظ سے سرکردہ قبیلے بھیانوی رحمۃ بھی بھی اللہ علیہ کے والا صاحب کی زمین سات گاؤں تھی کہ وہ کلیا باد و مظاہرین ہوں اتنی بڑی جائیداد تھی اور علاقے کے بڑے سرکردہ لوگ تھے تو میاں نور احمد جانبیر احمد اللہ علیہ لواری گاؤں جب جاتے تھے تو آبز امن شہید صاحب کو ساتھ لے کر جاتے آبز امن شہید صاحب بھی ایک علاقے کے خان تھے ایک علاقے کے چوکری تھے تو میاں نور جانور احمد اللہ علیہ کو گھوڑے پر بٹھا کر گھوڑے کا توبڑا اس کا کندھے پر ڈال کر سے آپ توبر سے کہتے ہیں آپ لوگوں نے گھوڑے دیتے ہی نہیں توبرا زین کے کپڑے کا بنا ہوا ایک تھیلا ہوتا تھا اس میں دانا چھولا ڈال کر اور جب گھوڑا سے رو کرتا تھا تو اس کو ایسے کر کے اس کے اوپر سڑ پر دیا تھا اس کو لٹک جاتا تھا تو اس کو کھاتا تھا تو گراتا نہیں تھا گھوڑا سے توبڑا جو ہے تو یہ ضروری ہوتا تھا کے توپبرا یہاں ڈال پر کنڈے پر ڈال کر اور گھوڑے کی رسی پکڑ کر لے جاتے تھے تو بیٹوں نے باقی برادری نے کہا کہ آپ سرگر جائیں وہاں پر وہاں پر ہماری برادری کا ایسا وہاں پر آباد ہے اور وہاں سے ہمیں لڑکی کا رشتہ بھی کیا ہوا ہے تو وہ سمجھیں گے کہ کہیں یہ سائز وغیرہ لوگ ہیں سائز گھوڑے کو سنبھالنے والے وہ رکھتے ہیں نا اس زمانے میں سائز رکھتے تھے کہیں سائز وغیرہ لوگ ہیں تمہاری بےزتی ہوگی میں نے کہ تمہاری ایسی تیسی میں سے جاؤں گا سبحان اللہ عرض یہ ہے کہ جب تک نفس کی حیثیت نہیں ٹوٹتی ہے جب تک نفس کی حیثیت نہیں ٹوٹتی ہے خیز اندر نہیں آتا ہے کنکشن بجلی کا تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاب کہ کہتے ہیں لوز کنکشن ہو جی. تو بجلی نہیں جاتی نا کنیکشن ڈھیلا ہو تو بجلی نہیں جاتی اور اسے تار پر زنگ ہو تو بجلی نہیں جاتی تو اس میں نیت اور شوق ہوتا ہے سیکھنے کا سیکھنے کی نیت ہوتی ہے سیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور پہلے دور کے لوگوں نے تو یہ تو آج کل آدمی کو بیچ کے بعد ذکر زار پر ڈالا جاتا ہے اور آج کل نصاب جو ہے تو وہ کوئی نصاب ہی مکت شوق والے ہوں اپنا نصاب بھی معاف کر دیے نصاب بھی معاف کر دے کھاؤ پیو گھر پر رہو آرام سے دن میں صبح آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام دینا ہوتا ہے ذکر اذکار کے لیے نصاب ہی معاف کر دیا اور نہ پہلے دور میں ہمارا نصاب اسلائی بارہ سال کا ہوتا تھا بارہ سال کا پورا نصاف تھا اور کم سے کم جو تھا جو بہت جلدی ہوتا تھا وہ چار سال تھا انصاف بھی تھا کہ کھاؤ پیو آرام سے سو جاؤ ہاں؟ وہ عربوں کی جماعت جائے نہ صبح کے ناشتے کے بعد سونا دوپہر کے کھانے کے بعد سونا زور کی تعلیم کے بعد سونا رات کو سونا کیا <laughs> دن کو چھیڑو نہیں اور میرے ساتھ بھیجے تو میں کہا بھائی میں آپ سرز کروں ایک گھنٹہ کلولہ دن میں یہ میں کوایا کرتا ہوں ایک گھنٹہ اور رات کے پانچ گھنٹے چھ گھنٹہ جتنی کسی کی کو چاہتا ہوں, وہ ہوتی بس میں باغی سونا نہیں رہتا کسی کو میں <laughs> کہا تو ہوں کام آرام آپ کرنا چاہتے گھر پر رہیں وہ دیکھے اللہ یہ تو نہ خود سوتا ہے نہ کسی کو سونے کو ہے تو چلاتے چلاتے چلاتے جب انہوں نے جا کر وہاں پر شکایتیں میری لگائی کہ وہ تو ایسی سختی کرتا ہے تم نے کہا کہ اس کی ان کا آج بار ملکوں کی کارگزاری نہیں ہوگی اس کی کارگزاری ہوگی میں ایک دفعہ کراچی میں تھا تو ایک بڑا معذ آدمی اچھا خوش پوش اچھے کپڑے اچھی شکل صورت وہ اس کو بیٹا لا کر بسرس میں ہمارے پاس چھوڑ دیا تو ایک دن رہا میں نے تعارف کی نے کہا جی میں کوارٹ کا رہنے والا ہوں اور میں یہاں پر ایس پی کراچی میں دوسرے دن رہا اس نے کہا جی میں تو واپس جاتا ہوں میں تین دن نہیں پورے کر میں واپس جا رہا ہوں میں نے جی آپ آصر آئے کیسے واپس کیسے جا رہے ہیں اور آؤ ہمارے ساتھ رہ کر آپ کو کیا ہوا فائدہ ہوا نے کہا جی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور میرا بلڈ پرشر جب زیادہ ہو جاتا ہے تو کوئی جماعت وغیرہ آئی ہوئی تو میں اس کے ساتھ فروزہ دے دیتا ہوں اور اس بلڈ پریشر میرا درست ہو جاتا ہے بارہ لگ سو میرا دش نہیں ہوا ہے تو میں نے کہا فکر نہ کریں میرے پاس جو آتا اس کو بلڈ پرشر ہوا کرتا ہے ٹھیک آدمی آتا ہے اس کو میں بلڈ پرشر کرتا ہوں کو سونے کے لیے کھانے سونے کے لیے آپ نے اور ترسیم دیکھی ہوگی وہاں بلڈر ٹھیک ہوتا ہے ہمارے پاس بلڈر ٹھیک نہیں ہوتا ہے یہاں آنے والے آدمی کا بلڈر زیادہ ہو جاتا ہے تو لہذا کام کرنے کی نیت ہے تو اس کے لیے تو پائیں آئیں آرام کرنے کی نیت ہے تو تو اور کہیں جائیں ایک دمپرخاس میں سے تو وہاں ایک آلین آ گئے بیٹا ان سے لا کر چھوڑ کر گیا آپ کے ساتھ دس دن میں تین چار دن بعد انہیں کہا جی میں واپس جانا چاہتا ہوں میں نے کہا جی کیا بات ہے انہوں نے کہا میں بیمار ہوں جب طبیعت بہت خراب ہوتی ہے تو میں جماعت کے پاس آ جاتا ہوں پھر میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے ہاں میں نے کہا وہ بات یہاں پر نہیں ہوگی وہ میرے پاس آئے وہ ٹھیک آدمی بیمار ہوا کرتا ہے بیمار آدمی ٹھیک یہاں نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا آپ جا سکتے ہیں شوق سے جائیں آپ ہم آدمی سے لیتے ہیں کام اور وہ کام کرواتے ہیں کہ دکان پر تو کھڑے ہوتے کمر ٹوٹتی ہے اس کی دکان پر کھیل میں کمر ٹوٹتی ہے اور جب اللہ کے دن کا کام کرنے کے لیے آیا تو وہاں پھر بیٹھ نہیں سکتا ہے لڑنا چاہتا ہے ایسی بات تو نہیں یہاں پر پورے رشتے دار پورے تمنائی کو استعمال کرے گا ہاں تو مرض یہ کر رہا تھا کہ چار سال نصاب ہوتا تھا اور چار سال ہی نہیں کہ آتے ہی آدمی کو ذکر کار پر ڈال دیتے تھے ایسی خدمت کرنی ہوتی تھی کہ جس میں آدمی کی پوری آزمائش اور پورا امتحان ہوتا تھا حضرت ابو سید گنگوئی رحمتہ اللہ لے کہتے ہیں کہ داروں کے اور خانوں کے اور بادشاہوں کے خاندان کے جو ہوتے ہیں نا ان کے صاف تو تھوڑے کیبر اور نشے والے ہوتے ہیں جو پیروں کے اولاد ہوتے ہیں نا یہ بہت نشے اور کبر والے ہوتے ہیں مال دولت کا بحثیت ہونا لوگوں کا بحثیت ہونا آگے سلام کرنا سارے چیزوں کا نفس نے مزا اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ میں جب گیا ہوں بلخ اندر بدین برقیر احمد اللہ علیہ کے پاس تو پہلے تو کوئی سال دو کے تین سال سبل کا لید صاف کرنے کے لیے گوڑوں کا سبل اور گرم پانی کا حمام گرم کرنے کے لیے اس کے لیے مجھے مقرر کیا ہے پہلے اتنا لیج صاف کرتا رہا امام گرم کرتا رہا ردا صاحب کبھی کبھی باہر نکل کر میری ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے کہ کیسا لڑکا آیا ہے نیل صاف نہیں کر سکتا اور کیسا لڑکا آیا ہے یہ پانی نہیں گرم کر سکتا تو وہ یہ کرتے رہتے تھے پھر جب عرصے کے بعد نفس ٹوٹا تو اس کے بعد ذکر اذکار پر ڈالا ہے تو خاک میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہیں ہوتی ہے. بننے کے لیے اپنے آپ کو مجاہدات میں ڈالنا ہوتا ہے مجاہدات کے بعد پھر جس وقت آدمی کا باطن صاف ہوتا ہے نفس ٹوٹتا ہے میں نکلتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے تو تعلق تانڈملہ کا دروازہ کھلتا ہے ٹھیک ہے ایسے آسان بات نہیں ہوتی مدر صاحب بیٹھا ہے جی انصاف صاحب بیٹھا ہے انصاف صاحب کتنا مدد صاحب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جب تم نہ ہوا کرو فلاں سے بیان کرایا کرو فلاں سے بیان کرایا کرو تو میں نے کہا آپ جو ہے کس طرح ہمارا اجتماع ہو اس نے زور سے زورت اثر ہمارے دیکھ والے ساتھیوں کے ساتھ ڈیوٹی کرنا تو میں نے کہا اس, سے اس وقت دیکھو کہ دیکھ پر دھواں کون پھانک رہا ہے اور چمچا کون لا رہا ہے کئی آدمی اگر بیان میں موجود ہو یا نہ ہو اس کو جو ہے تو فیض کا واپر ایسا جا رہا ہے اس وقت آ کر آپ حال دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا حال ہے اور کون کیا کر رہا ہے وہ صرف ایسا آپ کو کام دلی نہیں بلایا تھا آپ کو صرف نظارہ دکھانے کے لیے بلایا تھا شاہ رحیم رائے پوری رحمۃ اللہ, اللہ کی وفات ہوئی تو شاہ و رحمتہ اللہ علیہ رحمت کے بعد اگر کوئی جامع شخصیت آئی ہے تصوق کے لحاظ سے تو شاہ رحیم بھائی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور ان کی جب وفات ہو گئی تو ادر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ان کی گدی پر کس کو بٹھایا گیا انہوں نے کہا کہ شاہ عبد القادر کو بٹھایا گیا تم نے کہا یہ کون ہے میں تو نہیں پہچانتا ہوں خیر وہ ایک دفعہ شاہ صاحب آئے یہ ملاقات کہیں پر ہو گئی تم نے کہا کہ حضرت کی زندگی میں تو میں وہاں حاضر ہوا ہوں آپ سے وہاں ملاقات نہیں ہوئی ہے تم نے کہا حضرت اس وقت تو میں جھاڑو وغیرہ دینے پر ہوا کرتا تھا یہ تو اس لیے ملاقات نہیں کہ ہم تو جھاڑو وغیرہ دیتے تھے وہاں صفائی مفائی ہم کیا کرتے تھے تو اس لیے ملاقات آپ سے نہیں ہو سکی ہماری تو جا سک تگر مل تاک میں جل جب بینڈ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر جنو اب ذہیم کا کچھ عرصہ پہلے اب ذہیم کا بھائی آیا ڈاکٹر ہے ملنے کے لیے جب اب ذہیم آیا اس نے کہا ڈاکٹر بھائی کا کیا حال ہے سے پاس نہیں ہو رہا تھا تو بیٹھ ہونے کے لیے آیا تھا اور وہ فوراً گیا پاس ہو گیا پوچھ مل گئی اب تو چکر ہی نہیں لگاتا یار کہا یہ تو راستے کی چیزیں ہیں یہ تو اللہ تعالی کسی کو دے دیتا ہے گٹھیا چیزیں ہیں اصل چیز تو رازی لائیے تعلق ملا ہے اس کو سیکھنے ہوتا ہے اور کہا جی اس کو تو ٹی ہو گئی ہے میرا ٹی بی کیسے کہ افان باجر افان ماجر کا معائنہ کر رہا تھا اسے ٹخ کیا اور سارے چنڈے پڑا کر پڑے اور اس کو ٹی بی ہو گئی میرا ٹی بی خیر آپ نے کہا چنڈے پڑے اللہ کے امر سے ٹی بی ہوئی ہے کہ ایک بار شنڈے پڑتے ہیں ٹی بی نہیں ہوتی بلا کے امریکہ خیر چلو اب ڈاکٹر نے ایک تو بنائی ہوئی ہے تو ڈاکٹر سیاح صاحب یہ کبھی کبھی میرا مزاق اڑاتے یا پرنسپل ہے میڈیکل کالج تو میرا مذاق اڑاتے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جن میں ڈپارٹمنٹ تلاش ہے نا ڈپتیریا والا منگا مرے کلچر ایک دو جی بیمار نہ چڑے بیا منگا وہ نہ بیماری کی پھر ہم کہیں گے کہ خدا کیمر سے آدمی بیمار ہوتا ہے اور ڈپتیریا کے اس سے نہیں ہوتا ہے اور ڈاکٹر سیار صاحب بھی کہا کرتا ہے کہ ماسک یا کر نبیٹھا آدمی ہو نا ٹیبی کے اسپتال میں نا تو کہتے ڈاکٹر صاحب تا تو پتا لگی انسان دیر خطرے کیے آدمی بڑا خطرے میں ہوتا ہے خیر ہم کسی کے احتیاط سے نہیں روکتے ہیں عبداللہ صاحب یہ چھوت والی جو حدیث ہے اور پڑیز کا اس میں کیا تطبیق ہے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ملاش و دے گا نا چھوڑے ملاشے کابیل مابینا مستر کا واضح بھی ہے اس پہ کیسا ہے وہ ہے کہ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور دل ایک اور حدیث ہے غالباً جزامی سے ایسے بھاگنا چاہیے جیسے شیر سے دیکھا کہ یہ تباہی پہ ہے جس کی طبیعتیں زیادہ اثر لینے والی ہیں اس کو احتیاط کرنی چاہیے اس کے لیے اجازت ہے اصل تو یہ کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی ثبوت اس نے کہا کہ جب وہ ایک وبا پھیل جاتی ہے اور لوگ ان کی ذمہ داری کرتے ہیں تو سارے کیوں نہیں مرتے وبا سے اگر ایک دوسرے سے پھیلتی ہے بیماری چھوٹ چھاپ سے پھر تو ساری آبادی ختم ہونی چاہیے تو یہ جو بچ جاتے ہیں وہ کیوں بچ جاتے ہیں جو ان کا علاج بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں اور ڈاکٹری کے اصول جو ہے وہ بھی پورے پرہیز کے سامنے نہیں آتے اس کے کہ بیماری کا لگنا بھی اللہ کے حکم سے اور مرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے تو وہ دوسرے کا یہ ڈاکٹری والی یہ چیز غلط ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اللہ، جی. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر فرید صاحب ایپیڈیمالوجی کیا کہتے ہیں آپ کے لم کیا کہتے ہیں آپ کے محکمے میں اب وزلہ صاحب نے بات کہی نا کہ حقیقی تو اللہ کی ذات ہے بیماری دینے والے اللہ تعالی کی ذات ہے باقی یہ ذرائع اسباب ہیں اسباب کبھی کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اور جب کسی انسان کی قوت متحلہ اور قوت واہ ماہ قوت متخلا کو کہتے ہیں اور اس کو لکھا ہے قوت مدبرہ جب قوت واہ ماہ اور قوت متخلاء شکست کھا جاتی ہے اور اس کو بھی یاد ہے کہ بیماری مجھے لگی تو اس کا بچنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے بعض اگر سادہ دیاتی جو بہت اعتماد والے ہمارے سلسلے والے ہوتے ہیں نا تو بیماری اگر ان کو ہو بھی جائے اور ہمارے پاس پہنچ جائیں ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے پہلے کہ اس, اس کی واہ کو متاثر نہ کیا ہو فضل سے دم سے ٹھیک ہو جاتے کے میں ڈال دیتا ہے پلانی بیماری ہو گئی اب آج کل بی سی پر ڈاکٹر نے بہت مصیبت میں ڈالے ہوئے لوگوں کو تو آنے والے مریض کو پہلے سے میں کھا کرتا ہوں یہ وجیفہ کھا رہا اور ڈاکٹر دوڑا برابر ایک تو یہ پڑھو گے اور دوسرا کر ہمارا یہ وظیفہ پڑھو گے اور یہ علاج ترقی والا کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے ورنن نے وہ ہمیں کیسے شکست دی اس قوت خیجلا کر کہ بس کو بیمار ڈال دیتے تو خیر ہے وہ تو ایسے میں نے لطیفے کے لیے آپ کو یہ باتیں کہہ دی عرض بات یہ کرنی تھی اور میں نے ڈاک سیالسا سے میں نے پوچھا میں نے کہا کہ کس مریض سے ٹی بی لگتی ہے اس نے کہا جب مریض اوپن کیس ہو جائے تو میں نے کہا اوپن کیش کسے کہتے ہیں اس نے کہا اوپن کیس اس مریض کو کہتے ہیں جس کے پھیپھڑے میں سوراخ ہے اور بلغم جراثیم سے لدے ہوئے جب کھانستا ہے تو اس کے گاج شیڈے کے ساتھ کروڑوں اربوں جراثیم کے تعداد نکل کر آدمی پر گرتی ہے سیاح صاحب ایسے ہی ہے اوپن کیس اوپن کیس کو پہلے ہم بٹھا کر سمجھاتے ہیں کہ تیری وجہ سے ٹی وی پھیل رہی ہے اور تو جو ہے تیری احتیاطیں کرے گا اب اس کو دوائی بھی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہفتہ دو ہفتے کے اندر پھر وہ اوپن کیس سے نکلتا ہے میں نے کہا اوہ آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہمارے یہاں کسو میں بھی جب آدمی تھرڈ سٹیج میں داخل ہوتا ہے تو اوپن کیس بنتا ہے پھر اس کے قول سے فیل سے دیکھنے سے اس کی آنکھ کے اشارے سے اس سے بلنے سے ہاتھ بلانے سے سب چیزوں سے پھر ہدایت اور فیض پھیلتا ہے کب ہوتا ہے جب آدمی وہ کی بڑی سے گزرنے کے بعد جب اس چیز کا نمائندہ بنتا ہے اور نمائندہ بننا تو ایسی آسان بات تو ہے, ہے چکھو چکھو نہیں دلّی سے آپ جانے کتلا موجود ہیں دلّی سے چاہو گا اچھا اچھا آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا ہاں ہاں تو کیا بات عرض کر رہا تھا جی نمائندہ ہاں نمائندہ بنتا ہے آدمی ساری دنیا سام خاموش ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو دین کا نمائندہ ہوں اگر سارے کے سارے خاموش ہو گئے تو میں اکیلا بولوں گا اگر میرے بولنے پر میرے سر کو کاٹنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں تو تب بھی میں بولوں گا آج دس بارہ میں ہاں سردار نداس دس طرف دست دردست حق کا کبناہ اللہ ہست حسین لی غری رحمتہ اللہ علیہ کا شہر ہے سردار نداس دست یزیر حق کا کے الہ است حسین سر دیا اور ہاتھ نہیں دیا جزیر کے ہاتھ میں حق بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے جلی. کہ کوئی بولتا ہی نہیں بولتا میں تو اسلام کا نمائندہ ہوں میں بولوں گا اور اس بولنے پر میری اگر وزن کاٹتے ہیں تب بھی میں بولوں گا سردار نداس دست دست جزید ہکا کہ بنا لا لاستے حسین غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ارتدا ہے اسمائی ہری بو ساد رنگ ہے داستان غریب و سادو رنگی ہے داستان حرم غریب سادو رنگی ہے داستانا اس کی ہو سین داس معئی نہایت اس کی ہو سین ابتدا اسماعیل اس کی حسین ابتدا اسماعیل جو اسماعیل علیہ السلام کو منا کی وادی میں ڈٹا کر ان کی گردن پر چھری پھیر کے جس قربانی کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اس قربانی کا کو مکمل کرنا عال رسول پہلے بیت نے کیا کہ ماں حسین رضی اللہ نے اپنے اور اپنے ایک ایک دن کے شیرخار بچوں کی گردن کو میدان کربلا میں قربان کرا دیوتی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلہ میں لکھا ہے سلم کہ وہ سوئی ہوئی تھی خواب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تشریف لائے اور وہاں پر گرد ہے بہت پریشان سے بہت لمبا سفر کر کے آئے ہوئے ہوں تم نے پوچھا یار صلی اللہ صلی اللہ وسلم آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں تم نے کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں اور میں نے نماز میرا نواسا شہید کر دیا گیا اور یہ میرے پاس بوتل ہے اس میں اس کا خون ہے نمائندہ اس وقت آدھی بنتا ہے یہ اس وقت اس بات پر آتا ہے کسی کی جان لگے گی نہیں لگے گی میری اکیلی جان تو لگے گی وہاں پر میں ایک طالب میں ایک برخدار اجتباد کا ماری مرد درویش پڑھی تو اس نے کہا جی اس میں جو حدیث مسلسل ہے وہ اس کی اجازت مجھے کب دیں گے تو میں نے کہا برخدار میری بات سنو بنی ساحل میں جب جہاد ہوتا تھا تو سب سے آگے تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا تابوت سکینہ وہ سلوک تھا اس میں علیہ السلام کی لائی ہوئی لائی ہوئی کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام کا چوگا اور موسیٰ علیہ السلام کا آساں یہ اس میں ہوتا تھا اور اسی اب سوریہ بکرہ کسی آہستہ بزرگوں کے کی تبرکات جو ہیں اس کو جواز کا وہ کہتے ہیں نا کہ تبرکات کے کی مشائق کے ہیں اس سے تبصل کرنا اس کے وسیلے سے اللہ کا قرب ڈھونڈنا اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنا تو تبصل میں سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا دھیان ہوا ہوا ہے بقرہ میں کہا نے کافی تابوت سکینہ تو بکی ہے تو مینارے موسا وال بلو مدائے کا ہے پڑھو جی شاید کچھ آگے پڑھاؤ تابوت سکینہ پڑھ لیا آپ نے آپ تابوت یقینا کی آئے پڑھاؤ نا آگے وہ آئے تھے صاحب الحل ملائے کہاں ماشاء ڈاکٹر سیار صاحب ترجمہ کریں جی بنی سایل نے کہا کہ ہمارے درمیان بھی ایک بادشاہ بنائیں تاکہ ہم جہاد کریں اور دشمنوں سے اپنے ملک واپس کریں اور نمبر ظلم کیا ہوا ہے تو کہا تعلق تمہارا بادشاہ ہے بنی ساحل نے کہا تعلق تمہارا بادشاہ ہے دوبی کا یہ کام کرتا ہے اور یہ غریب آدمی ہے اس کو بادشاہ بنا دیا نے کہا کہ زیادہ سے للمی والم جس بانی استعداد جو بادشاہ کے لیے ضرورت ہوتی ہے علم استعداد دونوں اس میں تم سے زیادہ ہے پوسٹ بیلنس کو توقیت دیے زدہ کیا اور پھر ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ اب پھر بنی زہیل کی عادت ہے نا یہ یا تو روحانی شخصیت کو مانتے ہیں مجاہد روحانی شخصیت ہو تو پٹانوس کا کردار مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتا ہے بولے عمر کو اس لیے انہوں نے مانا تھا کہ ایک روحانی شخصیت تھی اور ایک مجاہد تھا خود تو اب ان کی تسلی کے دیکھیے آ گیا کہ تمہارا جو کابوت سکینہ ہے جس کو کہ تمہارا دشمن تم سے بگا کر لے گئے ہیں وہ ان کے مقابل میں کون تھا جالوت جالوت لے گیا ہے تم سے تو وہ جو ہے تمہیں واپس آپ تمہارے لیے پہنچا دیا جائے گا تو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کرنا مہنگا ہے تو آگے وہ جالوت کے ان پر کوئی بیماری آئی مصیبت آئی تر لوگوں نے کہا کہ جب سے یہ تابوت آیا ہے عام پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں لہٰذا اس کو واپس کرو اس کو بیل گاڑی پر رکھا اور اس کو ہانکا تو بیل گاڑی دو بیل اور تابوت سکینہ مفت مل گیا بیل گاڑی اگر کڑی ہوئی تھا سوتا رہا. تو دوسرے دنوں نے اتارا تو مسعود مسودرمان سے میں نے کہا کہ بنی ساحل جہاد میں آگے تابوت سکینہ رکھا کرتے تھے اور تابوت سکینہ سے آگے چار جنریل کھڑے ہوتے تھے آگے چار جنہیں لوگ تھے ان کی پیڑ پر تابوت سکینہ ہوتا تھا اور پیچھے سارا لشکر ہوتا تھا تو آگے چار جن دہل جو کھڑے ہوتے تھے یہ اس بات کے کو اعلان کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ تابوت سکینہ تک تب آدمی پہنچے گا جب ہماری لاش گر جائے گی